بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قال شیخ الامام العلامہ تو افضل العلما المترین و قدوۃ الرقمہ کہا شیخ امام علامہ نے جو کہ متأخرین علماء میں سے افضل ہے و قدوۃ الرفرقما اور راسخ ہوکا کا پیش رو سردار امیر ہے خطبہ پیشوا قائد ہاں قائد مانا اس کا قائد کر لو ٹھیک ہے اسیرالدین العبہری اسیرالدین البہری نے کہا طلّہ سارا اللہ تعالی اس کی مٹی یعنی قبر کو پاکیزہ کرے اچھا بنائے و جا الجنت مسواہ اور جنت اس کا ٹھکانہ بنائے اس نے کیا کہا نحد اللہ علا توفیقی ہی ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی توفیق پر و نس الح ہدایات طریقی ہی اور ہم اس سے مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں اس کے راستے کی ہدایت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں اس کے راستے کی ہدایت کا و الحام الحق کی بھی تحقیقی ہی اور سوال کرتے ہیں حق کو الہام کرنے حق کے الہام کا بھی تحقیقی ہی اللہ کی تحقیق کے ساتھ الہام ہے نہیں الہام دل میں ڈالنا و نسلی علام محمدن و علی و اطراطی اور ہم درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر و عطرتی ہی اور ان کے خاندان پر عطرت خاندان بعد اما بعد کا آپ کو بتایا تھا یہ اصل میں کیا ہے ہم دو صلات کے بعد فہادی رسالہ تنفل منطقی یہ رسالہ ہے منطق میں اوردنا فی ہا ہم نے اس میں وارد کیا ہے اس میں ہم نے درج کیا ہے ماں یا جیبو ہو وہ کچھ کہ جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے استحدار ذہن میں حاضر رکھنا ماں یا جو ضروری ہے جس کو استحزار ہو ذہن میں رکھنا لیمان اس آدمی کے لیے یب دادا اوشی الْعُلُومِ جو علوم میں سے کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے علوم میں سے کسی چیز کی ابتدا کرنے والے بندے کو جن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ باتیں ہم نے اس رسالے میں وارد کی ہیں جمع کی ہیں درج کی ہیں لکھی ہیں مستعینم بلّہ لکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے انََََََََََ مفید القیری والجود یقیناً وہ خیر اور صحافت کو پھیلانے والا ہے افادہ یوفیز فادہ مطلب پھیلا دینا دے دینا وہ دینے والا ہے بھلائی اور صحاوت نہیں اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں حق الہام کرنے کا کہ اللہ حق الہام کرے بھی تحقیقی ہی اپنی تحقیق کے ساتھ ہے اب شیخ بزرگ امام پیشبہ علامہ جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہو افضل علماء المتاخرین متاخر علماء میں سے افضل ترین خطبہ پیشبہ حقامہ الراسقین حکامہ حکامہ سے یہاں پہ مراد منطقی ہیں وہ پڑیاں دینے والے حکیم نہیں حکامہ سے مراد کیا ہے منطقی اسیر الدین الب یہ اس کا نام ہے سرا سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو گیلی مٹی موسیقی. وہ زمین کے نیچے جو مٹی گیلی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سرا یہاں سے مراد قبر ہے مسواہ ٹھکانہ نحمد اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ توفیقی ہی اس کی توفیق پر یعنی اللہ نے جو توفیق میں بخشی ہے سو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے ہی ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں راستے کی ہدایت دے اور اپنی تحقیق کے ساتھ الحق ہمارے اندر سینوں میں الہام کرے اب اس نے نسلی لکھا ہے نسلی منہ نے کہا سلام نہیں بھیجا اللہ نے کیا حکم دیا سلو علیہ وسلی منہ یہ اس نے کنجوسی کی ہے سلام کی عطرت بھی آل کو کہتے ہیں آل اولاد کنبا قبیلہ خاندان عطرت آل کا بھی وہی معنیٰ ہے دونوں متقارب المعانہ ہیں نسلی و نسلیموں و نسلیم بھی ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے سلام کی کنجوسی کی ہے فحاضی ہی رسالاتن فحاضی ہی عیسیٰ گو جی رسالاتن فلم یہ عیسیٰ گو جی جس نے عیسی گوجی کا لفظ اخیر میں لے کے آیا ہے نا اے آگے چل کے یہ عیسیٰ گو جی کیا ہے رسالہ تنفل منتے حاضی ہی اشارہ کس کی طرف ہے عیسیٰ گو جی کی طرف یہ عیسیٰ گو جی منتے کا رسالہ ہے ہم نے اس میں وہ باتیں ذکر کی ہیں جن باتوں کو کسی بھی علم کو شروع کرنے کے لیے ابتدائی طالب علم کو جن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ باتیں ہم نے اس میں ذکر کی ہیں مستعین بلّ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا ہے کیونکہ وہی خیر اور جود والا ہے ثقافت کسی سے ہے نا جباد بمانہ سخی افادہ یو فیضوں کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا دینا پھیلانا کہتے ہیں نا یہ جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں فلاں کے فیض سے ملا ہے یہ اس کا ہی فیض ہے مفیض اللہ تعالیٰ اصل میں فیض دینے والا ہے لو جی اتنا سا سبق ہے اس کو اب آپ دہرائیں ابھی آپ کے پانچ منٹ ہیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عصر کی نماز کے بعد بعد صلاط عصر پونے پانچ بجے سے لے کے اور چھ بجے تک یہ آپ کے مطالعے کا ٹائم مطالعہ شروع ہو نہ ہو یہ انتظامی امور ہیں جنہوں نے انتظام کرنا ہے ان کی سیر پیڑ ہے آپ کو اس کے ساتھ کوئی غرد نہیں ہونی چاہیے کہ مطالعہ شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا آپ نے اس وقت میں سب نے مسجد کے اندر جمع ہونا ہے جو ادھر ہاسپل کے ریاسی ہیں اور عیسیٰ ہو جی کا مطالعہ کرنا ہے سبق عبارت پڑھنی ہے ایک دوسرے کو عبارت میں سنانی ہے ترجمہ بھی سنانا ہے اور زبانی بھی سنانا ہے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے آج زبانی جتنا پڑھا ہے نا اتنا آپ نے یاد کرنا ہے یہ ہاں یہ آپ حفظ کریں ایسا سب کی ابھی اس کی عبارت ہی پل کر کلاس میں بیٹھ کے اب اس کو سمجھیں کسی طرح چھوٹا سا لالہ ہے آپ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں منطق کی فلاں کتاب زبانی یاد ہے اور یہ کتاب دیکھنے کو چھوٹی سی ہے لیکن معمولی نہیں ہے یہ ایسا ہو جی معمولی کتاب نہیں ہے یہ اگر آپ نے حفظ کر لی تو آپ منطق میں مار نہیں کھائیں گے اس کے بعد مرکات آپ کے لیے آسان ہو جائے اسے ختم کر کے ہم نے مرکات بھی پڑھنی مرکات نہیں ملدوانی ملدوانی نہیں ملدوانی وہ زبانی ملدوانی نہیں یاد کرنی اس میں سے کچھ چیزیں زبانیں یاد کرنی ہے آ منطق ہی ہے وہ تو یہ اثر کے بعد آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے شعیب علیہ السلام جو بندہ غیر حضر ہوگا وہ آپ نے مجھے سبو بتانا ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں جو شہری ہیں وہ ادھر ہاتھ کھڑا کریں جو چھٹی کے بعد گھر چلے جاتے ہیں ایک دو تین چار چار اور یہ پانچ زور کے بعد متصل ڈیڑھ بجے تک سبق ہے آپ کا آخری سبق فی الحال خالی ہے فی الحال آپ نے ڈیڑھ بجے تک ادھر بیٹھنا ہے اور یہ دہرائی کرنی ہے جب یہ ڈیڑھ بجے والا سبق آپ کا شروع ہو جائے گا پھر ڈیڑھ بجے کے بعد آپ نے بیٹھ کے دہرائی کرنی ہے یہاں سے عیشا گی کی دہرائی کر کے سبق ایک دوسرے کو سنا کے پھر جانا ہے کاری صاحب شہریوں میں سے جو غیر حضر ہوگا اس کی رپورٹ آپ نے دینی ہے بتانا کہ یہ بندہ مطالعے میں نہیں تھا ٹھیک ہو گیا چل پاشو پڑھی آواز سے زیادہ کیا ہوا افضل ہیں تو پھر زیادہ کہنے کی کیا ضرورت ہے افضل ہیں افضل کا معنی زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ حکمہ کے پیشوا ہیں قائد ہیں سردار ہیں نہیں یہ معنی نہیں کرنا کہا شیخ امام علامہ فلاں فلاں فلاں اسیر الدین ابہری میں یا ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تب اللہ سرا اللہ اس کی قبر کو منور کرے ویسے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نب اللہ مر لیکن محاورہ کا ترجمہ ہم اس کا یہ کر سکتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے ترجمہ اس کا وہی کرنا ہے تیب اللہ سراہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اچھا کرے جنت کو اس کا ہم اللہ کی میں ہم کرتے ہیں اللہ سوال کرتے ہیں اس کے طریقے طریقے ہدایہ طریقی ہی اس کے طریقے کی ہدایت اس کے راستے کی ہدایت کا آپ حق, حق, حق الہام کرنے کا الہام کرنے کا اس کی تو تحقیق کے ساتھ صلی اور آپ کے خاندان پر قدرت خاندان مگر موسرہ کا فادی کی رسالت منتق بخ یہ رسالہ اثر وجھی منتق نے منتق کے میں ہم نے وارث کیا اس میں مایا نام کا ہاں گا نا جو ابتدا کرتا ہیں تادا نہیں عورد ناف ما یا جب ہم نے اس میں وہ چیز وارد کی ہے جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے لمئی یب تادی او شعی اس آدمی کے لیے جو علوم میں کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے مستعین یہ مستعینا حال ہے عورتنا کی ضمیر سے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ثقافت کو پھیلانے والا عطا کرنے والا ہے